باب نمبر چھتیس فضیلت نماز اور اس کی مکرمت و بزرگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے جنتِ عدن کو پیدا فرمایا اور اس میں ایسی چیزیں پیدا فرمائیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنت ادن کلام کر تو اس نے تین بار کہا قد افلحل مومنون اللہفی صولاۃم خواہ شعون ان مومنین نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خوشو و خزو کرتے ہیں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام میرے پاس زوالِ آفتاب کے وقت آئے تو انہوں نے میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی کہا جاتا ہے کہ صلات کا لفظ صلی سے مشتق ہے اور وہ آگ ہے چنانچہ جب ہم کسی ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آگ دکھاتے ہیں یعنی آگ کے قریب لے جاتے ہیں اور وہ اس کی تپش سے سیدھی ہو جاتی ہے اسی طرح انسان میں اس کے نفس کے سبب سے کجی ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے اور ذات الہی کے انوار ایسے ہیں کہ اگر اس پر سے پردے ہٹا دیے جائیں تو جو چیز بھی وہاں موجود ہوگی اس کو جلا ڈالیں گی بس جب مومن ستوت الہی اور عظمت ربانی کے شعلے سے سینک جاتا ہے تو اس سے نفس کی کجی دور ہو جاتی ہے بلکہ اس کو دولت معراج حاصل ہو جاتی ہے بس مسلی بھی اسی طرح ہوا جیسے کوئی آگ سے سینکتا ہے لہذا جس شخص نے صلات کی آگ سے سینک پائی اور اس کے سبب سے اس کی کجی دور ہو گئی تو ایسا شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا مگر یہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے یعنی اس کو پلے سرات سے گزرنا ہوگا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے چنانچہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی اور جب وہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ہمد کی اور جب وہ کہتا ہے مالک کی یوم دین تو حق تعالی فرماتا ہے کہ بندے نے سب کام میرے سپرد اور میرے حوالے کر دیے ہیں اور جب وہ کہتا ہے ایاک کا نہ ایاک نستعین تو اس وقت معبود برحق فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے جب وہ اہدن و سرات المستقیم سراۃ الدین العمتا علیہم عیرالمحدوب علیہم ولدین کہتا ہے تو خداوندے بزرگ برتر فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے طلب کیا ہے وہ پورا ہوگا یعنی اس کو عطا ہوگا پس نماز میرے اور اس کے درمیان ایک پیوند اور تعلق ہے خوشو و خوضو کی اہمیت چونکہ نماز خدا بندے اور بندے کے درمیان تعلق کو استوار کرتی ہے اس لیے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس تعلق میں خوضو و خوشو کا اظہار کرے تاکہ اس کے جذبہ بندگی پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا دبدبا اور سطوت قائم رہے منقول ہے کہ جب کسی چیز پر تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے تو وہ شے اللہ تعالیٰ کے حضور خوشو و وضو کرتی ہے اور جو شخص نماز میں واصل بحق ہو اس کے لیے افق جمال سے تجلی نمودار ہوتی ہے تو وہ خوشو و خوشو کرتا ہے اور نجات درستگاری انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نماز میں خوشو کرتے ہیں اگر دل میں خوشو کا زوال ہوگا تو فلاح کا زوال بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو پس جب نماز ذکر خداوندی کے لیے ہو گئی تو اس میں لہو اور نسان کا کس طرح گزر ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ قرآن کی اکایت کا ترجمہ ہے یعنی جسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کس طرح ذکر الہی کر سکتا ہے یعنی ایک متوالہ اور مدہوش کچھ کہتا ہے اور عقل موجود نہیں ہے اور یہ غافل نماز پڑھ رہا ہے کہ اس میں بھی اس کی عقل حاضر نہیں ہے تو وہ دونوں ایک ہوئے اور غریب التفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی فخل نہ علیق ان کا بالوید المقدس تو یہ توضیح کی گئی ہے کہ نلیک سے مراد یہ ہے کہ اے موسا تمہارا قست اپنی زوجہ اور گوسفندوں کے ساتھ ہے بس غیر اللہ کے ساتھ اہتمام درحقیقت نماز میں ایک نشہ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز پڑھنے میں ابتدائی حال میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دائیں بائیں بھی دیکھتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی اللہفی صولاۃم خواش اون اور جو اپنی نماز میں خو و خشو کرتے ہیں تو ان حضرات نے اپنی نگاہیں اور اپنے منہ اس طرح نیچے کر لیے جس طرح سجدہ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے بارے میں پھر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آسمان کی طرف یا ادھر ادھر نظر کرتے ہوں حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے ہوتا ہے بس جب وہ کسی طرف کو ملتفت ہوتا ہے یا کسی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کیا وہ تیرے لیے مجھ سے بہتر ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے میری طرف منہ کر میں تیرے حق میں بہتر ہوں اس شخص سے جس کی طرف تو نے توجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے دل میں خضو و خشو ہوتا تو اس کے اعضا و جوارح بھی خضو و خشو کرتے یعنی اس نمازی کے دل میں خضو نہیں ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ تم جس وقت نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جس طرح ایک رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے کیونکہ نمازی اللہ تعلی کی جانب دل سے روان دواں ہے یعنی اس وقت وہ اپنی خواہشوں اپنی دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہے سلاد کے معنی پکارنے کے ہیں سلاد کے لغوی معنی دعا کے ہیں اور نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے تمام اعضا اور جوارح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کے تمام اعضا زبان بن جاتے ہیں جن کے ساتھ بندہ ظاہر اور باطن میں اس کو پکارتا ہے اس کی ظاہری حالت بھی گریا وزاری اور خزو میں اور نیازمند سائلوں کی طرح گڑ کر مانگنے میں اپنے باطن کی شریک ہے بس جب وہ سراپا دعا بن کر رب جلیل کو پکارے گا تو وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور سنے گا کیونکہ اس نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھے پکاروں میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا حضرت خالد الربعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے مذکورہ بالا آیت بہت ہی پسند ہے کیونکہ اس میں بندوں کو دعا کرنے کا حکم دے کر اس نے اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی اس تجابت اور اجابت کا مطلب او مفہوم یہ ہے کہ بندے کی دعا اثر کرے یعنی قبول ہو کیونکہ وہ مخلص دعا مانگنے والے کی دعا جو اپنے نور یقین کے باعث پکارے جانے والے سے واقف ہے تمام حجابات کو پھاڑتی ہوئی اللہ تعالی کے حضور میں پہنچتی ہے اور اس کی ضرورت پورا کرنے کا تقاضا کرتی ہے صب مثانی یا سورۂ فاتحہ اللہ تعالی نے اس امت کو سورہ فاتحہ کے نزول کے ساتھ مخصوص کر کے خصوصی احسان فرمایا ہے کیونکہ اس میں ثنا کو دعا پر مقدم رکھا گیا ہے تاکہ ثناء کے بعد جو دعا کی جائے وہ جلد قبول ہو جائے علاوہ ازیں اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور سور فاتحہ کو سبع مثانی یا سب مثانی مسانی یعنی سات دہرائی ہوئی آیات بھی کہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولاقد اطین کا من امن المسانی العظیم اور ہم نے آپ کو سبع مسانی اور سبع مسانی اور قرآنِ عظیم عطا فرمایا بعض محققین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام سبع مثانی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو مرتبہ نازل ہوئی ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں جس مرتبہ بھی وہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں دوسرا ہی فہم و مدعا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس مرتبہ بھی اس کی تلاوت فرماتے ایک نیا مفہوم ہی منکشف ہوتا تھا اور یہی حال آپ کی امت کے نمازیوں کا ہے کہ سورت سے ان پر عجیب عجیب اسرار منکشف ہوتے ہیں ہر بار ان کے معانی کے دریا سے نئے موتی ان کے ہاتھ آتے ہیں بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سورت کا نام مسانی اس واسطے رکھا گیا ہے کہ دوسرا رسولوں کو عطا نہیں کی گئی اور یہ سات آیات ہیں نماز میں جھولنا اور جھکنا ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے نماز میں جھکتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت جھڑکا قریب تھا کہ میری نماز ٹوٹ جائے پھر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو چاہیے کہ اس کے ہاتھ پاؤں یہودیوں کی طرح خم نہ ہوں بے شک ہاتھ پاؤں کے سکون ہی نماز کا اہتمام و تکملا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ خوشوع نفاق سے پناہ مانگو یعنی منافقانہ طرز پر خوشو نہ کرو آپ سے روایت کی دریافت کیا گیا کہ خوشوِ نفاق کیا ہے آپ نے فرمایا بدن کا خوشو اور دل کا نفاق جسم کا جھکنا اور جھومنا لیکن حضور قلب نہ ہونا یہودیوں کے نماز میں جھومنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسا علیہ السلام ان کی باطنی کوتاہیوں کی بنا پر ان کی ظاہری حالت اور ظاہری معاملات پر بہت زور دیتے تھے ان کے یہاں ظاہری کاموں کو زیادہ اہمیت تھی چنانچہ ان پر وہی نازل ہوئی تھی کہ وہ توریت کو سونے سے مزین اور آراستہ کریں اس موقع پر میری سمجھ میں اس کی یہ توجہ آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبادات کے وقت نماز دعا و مناجات واردات روحانی کا نزول ہوتا تھا اور اس سے ان کے باطن میں احتزاز کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی جس طرح پرسکون سمندر میں ہوا کی لہروں سے تلاتم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے احتزاز اور خوشو کی اور توجی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارگاہ الٰہی کے نظارے کے لیے روح بلند ہونے کا ارادہ کرتی ہے اس وقت چونکہ روح کے ساتھ قلب کا گہرا تعلق ہوتا ہے اس لیے روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی جنبش میں آ جاتا ہے یہودیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو باطنی رمز کو بغیر سمجھے وہ بھی جھومنے لگے ان کی اس حالت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح بنی اسرائیل کے دل میں خدا کی عظمت دور ہو گئی یعنی ان کے جسم تو اس کی گواہی دے رہے تھے لیکن دل سے وہ عظمت و احترام غائب تھا ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا دل غافل ہو ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا قلب خداوند وندے بزرگ برتر کو اس طرح تسلیم نہ کرے جس طرح اس کے دل نے تسلیم کیا ہے اگر اس کا دل غافل ہے اور وہ ہمیشہ نماز میں مشغول رہتا ہو تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا حصہ بھی اشرف قبولیت میں نہیں لکھا شرف قبولیت میں نہیں لکھا جائے گا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکمیل فرائض کے لیے انسان سنت ہائے معدہ کا محتاج ہے اور سنن کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے اور تکمیل نوافل کے لیے آداب سے آگاہی ضروری ہے اور ترک دینا اور ترک دینا بھی ان اور ترک دنیا بھی ان آداب میں سے ایک ادب ہے حضرت شیخ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا حضرت عمر رضی اللہ کے ارشاد اور مفہوم کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک دن آپ نے برسر ممبر فرمایا کہ وہ آدمی اسلام میں رہ کر اپنے بال سفید کر دیتا ہے اور حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے نماز کی تکمیل نہیں کر سکا لوگوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں کر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو خوشو و خضو ہونا چاہیے وہ اس کی نماز میں نہیں ہوتا اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حجاب کو جو اس کے اور بندے کے درمیان ہے اٹھا دیتا ہے اور اس کی ذات والا اس کے سامنے ہوتی ہے اور فرشتے بھی ان کے شانوں سے ہٹ کر ہوا میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں اور جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اس وقت آسمان سے اس کی اس کے سر پر قبولیت اور رضائے الہی کا نزول ہوتا ہے اس وقت منادی پکار کر کہتا ہے کہ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس کے ساتھ مناجات اور سرگوشی کر رہا ہے تو وہ کسی اور طرف التفات نہ کرتا اور نہ سلام پھیرتا یعنی نماز ختم نہ کرتا اللہ تعالی نے نمازی کے لیے ایک رکات میں وہ تمام عبادتیں جمع فرما دی ہیں جو اہل سماوات یعنی آسمانوں والوں کے لیے الگ الگ مقصوم ہیں یعنی ان میں سے بہت سے ایسے ملائقہ ہیں کہ جب سے وہ پیدا ہوئے حالت رکو میں ہیں اور قیامت تک وہ رکو سے نہیں اٹھیں گے بہت سے ایسے ملائقہ ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں اس طرح بہت سے حالت قیوم او قیود میں ہیں تو جب بندہ رکوع کرتا ہے تو وہ ملائکہ راکعین کی صفت سے متصف ہوتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں ملائقہ ساجدین کے صفات سے غرض یہ کہ ہر حیط نماز میں وہ ملائکہ کی صفت سے متصف ہوتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں ملائقہ ساجدین کی صفات سے غرض یہ ہے کہ ہر حیط نماز میں وہ ملائکہ کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے نمازی کو چاہیے کہ فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں یعنی سنتوں اور نفلوں میں رکوع میں دیر کرے اور رکوع کی لذت سے بہرہ اندوز ہو جتنی دیر تک ممکن ہو رکو سے سر نہ اٹھائے اگر بتقاضۂ بشریت تھکان اور ماندگی اس حالت میں پیدا ہو تو استغفار کرے اور رکو کی حیت کو برقرار رکھے اور کوشش کرے کہ لذت رکو سے حاصل ہو جائے تاکہ اس کے قلب کو بھی اس کے غالب کی طرح یہ حیت میسر آئے یعنی دل بھی رقوع کی حیت کے رنگ میں رنگ جائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے نمازیوں کو جو مخلصانہ رکو کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رکو یا سجدے سے اٹھ کر حقیقی رکوع یا سجدے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس وقت اس کی تمام تر توجہ اس طرف ہونا چاہیے کہ وہ حالت رکوع میں مستغرق رہے اور دوسری حیت میں آنے کے لیے اجلت نہ کرے اس طرح اس کو ہر حیت میں مزید حز حاصل ہوگا اجلت جو فطرت کا تقاضا ہے اس پتوہے غیبی کے دروازے کو بند کر دیتی ہے ایسا شخص نسیم فیض کے جھونکوں کے مقابل اس وقت تک مقیم رہتا ہے جب تک وہ مکمل طور پر فیضیاب اور فائز المرام ہو جائے جب اس موانصت و قرب سے اس کے آثار وجود ہٹ جائیں گے تو وہ مقام وصال پر پہنچ جائے گا نماز میں چار حالتیں یا اچھے اسکار ہیں کہا جاتا ہے کہ نماز میں چار حیتیں یا حالتیں ہیں اچھے اسکار ہیں چار حالتیں یا حیتیں یہ ہیں قیام قعود رکو اور سجدہ اچھے ذکر یہ ہیں تلاوت قرآن تسبیح حمد استغفار دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس طرح نماز پوری دس عبادتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے اور یہ دس عبادتیں ملائکہ کے دس گروہوں پر تقسیم ہیں کہ ہر گروہ یا صف دس ہزار ملائکہ پر مشتمل ہے اب غور کرنا چاہیے کہ نمازی کی دو رکعتوں میں وہ تمام عبادتیں جمع ہو گئیں جو ایک لاکھ فرشتوں پر منقسم ہوں گی پس خوشو و خزو اور نماز میں استغراق سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے